و سید الانبیاء، اما بعد الرحمن चलує, دعا پڑھیں آپ میرے ساتھ ساتھ ولاسر وبکین یا فتاح یا فتاح رب يسر ولا تعصر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فطاح يا فطاح رب يسر ولا تعصر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فطاح افتح لنا مشكلات هذا الكتاب يا علي رب زدني علما رب زدني علما بسم اللہ تو حسب دیکھیے گا ہدایہ کتاب جہاں سے شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے کیا ہے اوپر ایک موٹی عبارت جو میرے پاس کتاب ہے مکتبہ رحمانیہ کی اس پہ لکھا ہے جس نے اللہ پر توکل کی وہ اس کے لیے کافی ہو گیا کیا بات ہے کمال کا جملہ نہیں ہے یا ایک اور آیت لکھی ہوتی ہے فقہ کی تمام کتابوں پر خَيْرًا دِ فِي یوفقین جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اچھائی کے ارادہ فرماتے ہیں بلحائی کا معاملہ فرماتے ہیں اور بھلا معاملہ کرنے لگتے ہیں بلائی کے ارادہ کرنے لگتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں تفق و فدّین دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور فقہ کے آپ لوگ بھی وصطلاحی معنیٰ پڑھ کے آ چکے ہیں یقیناً آپ سب کو یاد ہو جی دیکھئے دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اعلام عالم العلم و اعلامه و اظہر شعائر الشرع و احکامه و بعث رسلا و انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین الہ سبیل الحق هادین الہ سبیل الحق هادین و علماء الہ سنن سننہیم داعین يَسْلُكونَ فيما لم يؤثر عنهم مَسْلَكَ الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الارشاد وخاصة اوائل المستنبتين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق غير ان الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يذيق انهان يذيق نطاق الموضوع و اقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال من صنعت الرجال وبالوقوف على المآخذ یعز علیہا بالنواجز جی یہاں تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے صاحبِ ہدایہ اپنی کتاب کو حمد سے شروع کرتے ہیں کیا ہے وہ حدیث؟ کلو امرہ اسی کی تابے داری کرتے ہوئے یا قرآن کریم اور حادث کی کتابوں کی تابے داری کرتے ہوئے اور اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کو الحمد سے شروع کیا جیسے قرآن کریم الحمد سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ للہ اللہ اللہ دی ترجمہ دیکھیے تمام تر تعریفی اسداد کے لیے ہیں اعلی جس نے بلند کیا معالم العلم علم, علم کے نشانات کو معالم معلم کی جمع ہے معالم معلم کی جمع ہے اس کا مطلب ہے نشانات ٹھیک ہے نا معالم العلم جس نے علم کے نشانات کو بلند کیا نشانات وہ آلامہ اور اس کے جھنڈوں کو بلند کیا عالم کی جمع ہے اس کا ایک معنی جھنڈے کے بھی آئیں گے باقی بھی بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ اب صرف آپ ترجمہ دیکھتے رہیں جو ہم با حاورہ ترجمہ ایک ساتھ کریں گے الحمدللہ للہ ہل علامہ علم و علامہ ہُو تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے علم کے نشانات اور اس کے جھنڈوں کو یعنی علم کے جھنڈوں کو بلند کیا وہ اظہارا شاہ ار و, و احکامہ ہو اور جس نے ظاہر کیا شعائر الشرع شریعت کی علامات کو وہ احکام ہو اور اس کے احکامات کو وباث رسول شاعر شعیرہ کی جمع ہے جس کو کہتے ہیں علامت کو جو کسی چیز کی علامت اور نشانی ہو ٹھیک ہے نا یہ چیز فلاں کی علامت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے فلاں ہے کوئی ایسا مسئلہ اختیار کرے کوئی ایسا کام کرے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ کیا ہے مسلمان ہے کوئی روزہ رکھ رہا ہے رمضان کے اندر تو سمجھا جائے گا کہ کیا ہے مسلمان ہے تو یہ کیا ہے شریعت کے شائر شاعر اسلام جو علامتیں بنتی ہیں یعنی اسلام پر کسی بھی چیز کی علامت لیکن یہاں پر جب شریعت کہہ دیا تو پھر یہی مراد ہے وہ احکام ہو اور اس کے احکام احکام حکم کی جمع ہے جس کو کہتے ہیں کسی چیز پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو حکم کہتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے یہ جائز ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اثر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو حکم کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حکم لگ گیا یہ حرام ہے یہ حکم لگ گیا جی وہات اللہ علیہ اجمعین الاسب الحق اور اس ذات کی ہم کہ جس نے بھیجا رسولوں کو اور انبیاء کو ٹھیک ہے اللہ علیہ اجمعین سب پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو الاسب الحق حادین جو انبیاء اور رسول درست راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں درست راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں وہ اخلاف ہوں اولاما علاثنا نے سنا ان کا تابے بنایا اور ان کے ان کا خلیفہ بنایا یعنی انبیاء کا اولاما اولاما کو کہنا نے سنا نہئین جو کہ ان امبیا کے طریقوں اور عادت کی طرف بلانے والے ہیں سنن سنن ایک سنن بفتح ہے اور ایک بزم محسن ہے پہلے والا بفت حسین سنن اور دوسرا بزم محسن سونن ٹھیک ہے نا ہاں تو سنن اس, اس کا ترجمہ آپ عادت سے کر دیں اور دوسرے کا راستے سے کر دیں راستہ بھی ترجمہ آتا ہے راہ طریق ٹھیک ہے نا اور عادت بھی تو الہ سنن سننہم داعین ان کے طریقے ان کی راہ کی طرف اور ان کی عادت کی طرف بلانے والے ہیں یسلکونا یسلکونا فی ما لم یؤثر عنہم مسلک الاجتحاد یسلکونا جو علماء اختیار کرتے ہیں سالہ کا یسلکو معنی ہو چلنا یعنی کسی کام کی طرف چلنا اختیار کرنا ٹھیک ہے نا کہ فیمہ جو انبیاء سے منقول نہیں ہے مسلح کل اشتہاد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یسلوکو نہ فیم علم یوسران مسلح جو اختیار کرتے ہیں ان مسائل میں کہ جو امبیا سے منقول نہیں ہیں کیا اختیار کرتے ہیں مسلک الاجتہاد اجتہاد کا رستہ مسترشدین منہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہدایت طلب کرتے ہوئے استرشد یا استرشد ماناہو ہدایت طلب کرنا منہو اس ذات سے فی دالے کا اس معاملے میں یعنی اجتحاد کے طریقے میں وہوہ ولیو الارشاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کیا ہے ہدایت کی مالک ہے وَخَصَّ عَوَائِلَ الْمُسْتَمْبِطِينَ بِالتَّوْفِيقِ حمد اس ذات کی کہ خصہ کہ جس نے خاص مہربانی کی خاص توفیق دی اوا مستمبتینہ پہلو پہل استمباد کرنے والوں کی یا پہلو پہل جن لوگوں نے سب سے پہلے یعنی استمباد کیا استمبا مسائل اور, اور فکر کیا قرآن و حدیث میں تو ان کو خاص توفیق دی خسر اوا مستمبتینہ ب توفیق کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص توفیق دی پہلے استعمال کرنے والوں کو ہتٰ وضاح تو مسائلہ توفیقی تو کیا کیا انہوں نے حتٰ یہاں تک کہ وضاح مسائلہ من کل جلی ود عقیقن یہاں تک کہ انہوں نے مسائل وضع کیے کون کون سے منکل جلی بڑے بڑے مسائل بھی ودعقیقن اور چھوٹے چھوٹے بھی یا یہ کہ واضح مسائل بھی اور غیر واضح بھی جلی روشن واضح اور دقیق باریک خفی جلی ضد ہے خفی کی ٹھیک ہے نا جو پوشیدہ ہو اور ظاہر ہو دقیق باریک بین یہ یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کس کی فخیم موٹاپے کی یعنی ظاہر کی تو حتیٰ وضع و مسائلہ منکل جلی ان ودعقی انہوں نے وضع کیا مسائل کو ہر قسم کے مسائل واضح مسائل کو بھی اور غیر واضح کو بھی ظاہر مسائل کو بھی اور خفی مسائل کو بھی انہوں نے کیا کیا وضع کیا غیر ان الحوادث متعاقبه الوقوع والنوازل <تصفح> لیکن اس کے باوجود کہ ان الحوادث متعاقبه الوقوع کیا واقعات مسلسل الحوادث واقعات جو لوگوں کے درمیان پیش آتے ہیں یا مسائل ہیں ہر روز متعاقبه الوقوع متعقبا تعاقب یتعاقب کیا معنی ہے پیڈر پہ پی آگے پیچھے آنا متعاقبه الوقوع پیدر پہ واقع ہو رہے ہیں حادثات نئے نئے مسائل نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں ون نوازل نوازل نازل سے نازلۃن سے نازل ہو رہے ہیں کیا کہیں گے غیرانوادث مطاقبۃ الوقع و نوازل لیکن اس کے باوجود کہ نئے نئے مسائل مسلسل پیدر پہ پیش آ رہے ہیں اور یا نازل ہو رہے ہیں یزی قانحا نتاق الموضوع نتاق پٹے کو کہتے ہیں کمر بند کو کہتے ہیں ڈور کو کہتے ہیں رسی کو بھی کہتے ہیں الموضوع موضوع ٹھیک ہے نا تو یزیع تنگ پڑ جانا یزیق و انہا نطاق الموضوع ہے کہ مشکل ہے نتاق الموضوع ہے اس سے کیا چیز ایک موضوع میں کیا کرنا ہاں کیا ترجمہ کریں اس کا یزیع قانحا نتاق الموضو یعنی جتنے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان کو ایک موضوع کے اندر بند کرنا یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے نا یزی قانحا نتاق ہے من یہاں تک ترجمہ ہم کریں گے ذاک یزی مانا تنگ ہونا نیتا کمر بند الموضو وضح ہونا اختناسا یک لفظی ترجمہ دیکھیں پھر ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے یکتنس و کمانا ہوتے ہیں اچک لینا شکار کرنا اقتناص شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چننا اچھا اشوارد کس کو کہتے ہیں وحشی جانوروں کو کہتے ہیں اشوارد شاردتن کی جمع ہے ٹھیک ہے نا آپ کی بینستور بھی ہے سود اس الواحش اسی کے ساتھ ہی اشوارد تو شاردت ان کی جمع ہے وحشی جانور الاقتباس اقتباس کیا ہے یعنی کسی چیز سے کچھ لے لینا اخذ کر لینا کچھ بہت ساری چیز سے کچھ لے لینا مثلا آپ نے لکھا ہوگا کہ دیکھا ہوگا لکھا ہوگا کہ بہت طویل کتابوں میں سے کچھ ایک خلاصہ نکال کر اس کو لکھ لیجیے اقتباس من فلاں کتاب ٹھیک ہے اچھا بال اقتباس الموارد مورد مورد سے ہے ٹھیک ہے نا وارد ہونے سے اترنا گاٹی وغیرہ میں ٹھیک ہے نا? وارد ہونے کی جگہ گاٹی آپ موارد کا ترجمہ گاٹی سے کر سکتے ہیں جی یزیق مشکل ہے انہا نطاق الموضوع کس سے جو نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں یزیق و انہا الموضوع وقت ناس الشوارد بالاقتباس من الموارد کہ ایک موضوع کے اندر اس کو بند کرنا مشکل ہے اور وقت ناسوارد بال اقتباس اور شکار کرنا وحشی جانوروں کا بال سے من الموارد آنے کی جگہ یا گھاٹی سے استفادہ کرنا اصل بات یہ کہ یہاں پر تشبیہاتیں بہت زیادہ ٹھیک ہے نا اکتناس و شوارد یعنی وحشی جانوروں کا شکار کرنا بال سے من الموارد یہ کیا ہے استفادہ کرنا ہے گویا گھاٹی سے یعنی جو مشکل مسائل ہیں ان کو تشبیح دی ہے کس سے وحشی جانوروں سے مشکل مسائل کو تشبی دی ہے وحشی جانوروں سے ٹھیک ہے نا کہ جس طرح مشکل مسائل ہیں ان کا حل اور اسی مشکل مسائل وحشی جانور پھر ان مشکل مسائل کا استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ایسے ہی ہے جیسے وحشی جانوروں کا شکار کرنا وحشی جانور جب گھاٹیوں پہ آتے ہیں جب پانی کے چشموں پر اترتے ہیں یعنی کا جو گھرو جانور ہوں جن سے مانوس ہو جاتی ہے جو مانوس ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی بخشی بن جاتے ہیں بدک جاتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا ٹھیک ہے نا بلکہ بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اس طرح جو نئے مسائل ہیں جو مشکل مسائل ہیں نا, یہ ایسے ہی مشکل ہے جیسے کہ بخشی جانوروں کا شکار کرنا دیکھیے گا کہاں تک ان انلحے سے مطالقے و نواز باوجود اس کے کہ جو نئے نئے مسائل ہیں وہ مسلسل پیدر پہ کیا ہو رہے ہیں پیش آ رہے ہیں یزی قونہ نتاق موضوع ہے کہ مشکل ہے جن کا نتاق الموضوع ہے کہ ایک ہی موضوع کے اندر بند کرنا یوں کر دیں وہ اقتناس و شوار من الموارد اقتباس منارد اور شکار کرنا وحشی جانوروں کا بال من سے من استفادہ کرنا اکتباس ہو بال اقتباس من الموارد گاٹی سے استفادہ کرنے کی طرح اچھا ولی اعتبار و من منسن آتر جال و اعتبار و اصل حضرت یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ اصل اعتبار ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے مثالوں کا ہوتا ہے اب ہر ایک مسئلہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن میں لکھا ہو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بس قرآن بس قرآن قرآن سے ہی ہر مسئلے کا حل ان کو کوئی یہ کہے ان کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ میں اس وقت تک قرآن کو نہیں مانتا جب تک تم حدیث کا اقرار نہ کرو ارے بھائی قرآن ثابت ہی حدیث سے ہے تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے کس نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے ایک سوال ہے نا یہی کہ آپ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے یہ کہ صحابی نے کہا کہ ہاں حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہے وہی ثابت یہ بھی کہہ رہے کہ ہاں حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک حدیث ثابت نہ ہو ٹھیک ہے نا تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہمارے دو اصول قرآن حدیث فقہ کو نہیں مانتے ان اللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے خیر تو کیا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہو پیائی آیت لکھی ہوئی ہو ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے مثالیں ہوتی ہیں ان کو ان میں غور و فکر کی جاتا غور و فکر کیا جاتا ہے اس کی علتیں دیکھی دیکھی جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اگر یہ حرام ہے تو کیوں اس کی علت کیا ہے اگر وہ علت کسی اور چیز میں پائی جا رہی ہے تو وہ بھی حرام ہوگا یہ مثال ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ول اعتبار و بالمسال تو مثالوں کا اعتبار ہوتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا تو پہلے والے مسائل کے اصولوں کو دیکھا جائے گا ان کی مثالوں کو دیکھا جائے گا ان کے اندر علتوں کو دیکھا جائے گا اور بعد والے مسائل کو ان پر تفریح کر دی جائے گا تو یہی کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ مثالوں کا اعتبار کرنا من آتر رجال اس کو بے بےکثر سوادی ہیں اور بےظم میں سوادی پڑھتے ہیں سنا بھی پڑھتے ہیں سنا بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کاریگری سنا کس کو کہتے ہیں سنا کاریگری تو کہتے یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے والاعتبار اعتبار مثالوں پر اعتبار کرنا یعنی کسی مثال کو دیکھ کر اس پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے من یحزو علی علیہ بن نواز اور ماخذ پر واقف ہونا ماخذ کے قرآن و حدیث ٹھیک ہے ان پر واقف ہونا کیا واقعی یہ چیز ہے اور ایسا مسئلہ ہے اور اس کی علت یہ ہے اس پر واقف ہونا یحز علیہ بن نوازز الفاظ اور ہیں لیکن معنی ہم کیا کریں گے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جگر گردے کا کام ہے مضبوط جگر کا کام ہے الفظی مانا یا معنی کا کاٹنے کے ہوتے ہیں ان دھاڑ کو کہتے ہیں کہ یعنی ان چیزوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے جب پکڑا جائے یا کسی چیز کو مشکل بتانا ہو تو ایسے کہہ دیتے ہیں یحوسو علیہ بن نوازز ٹھیک ہے یا کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرا ابائیں ذرا آپ شروع کی طرف الفاظ الحمد العلم تمام تعریفیں ذات کے لیے ہیں کہ جس نے بلند کی علم کے نشانات کو تو میں نے بتایا آپ کو معالم عالم کی جمع ہے علم سے مشتق ہے ٹھیک ہے نا تو کس کو کہتے ہیں علم کی جگہ یا علامت کی جگہ دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے یہاں پر علم کے نشانات کیا مراد ہے تو علم کے نشانات سے مراد کیا ہے یہاں پر اصول شریعت قرآن حدیث اجماع اور قیاس اصول شریعت یہاں پر کیا ہیں مراد ہیں معالم سے معالم العلم اصول شریعت مراد ہیں کس سے معالم سے ٹھیک اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے وہ اور جس نے کیا کیا بلند کیا علامہ ہُو علم کے جھنڈوں کو تو اعلام عالم کی جمع ہے بے فتح اللہ ٹھیک ہے اس کے لفظی معنی عالم کے پہاڑ کے بھی آتے ہیں جھنڈے کے بھی آتے ہیں اور علامت کے بھی آتے ہیں تین ترجمے آتے ہیں یعنی عالم کے پہاڑ جھنڈا اور علامت ٹھیک ہے اگر علام سے مراد پہاڑ ہو کہ اللہ تبارکوتعین نے علم کے کیا نشانات کو بلند کیا اور علم کے پہاڑوں کو تو اس سے مراد کیا ہوں گے علماء عالم علم اس سے مراد اگر کیا ہو پہاڑ ہوں یعنی اگر اس کا ترجمہ پہاڑ سے کیا جائے تو مراد کیا ہوگی علماء نمبر دو اگر کیا ہو علامت سے مراد یہاں پر یعنی علم. اس سے مراد کیا ہو جنڈا ہو تو پھر کیا ہے خود ذاتی مراد یعنی خود ذاتی ہی علم ہوگا یعنی علامہ ہو کہ جس نے اس کے جھنڈوں کو علم کے جھنڈوں کو بلند کیا تو یعنی علم کو ہی بلند کیا تیسری چیز علامت کیا کہا تھا جھنڈا پہاڑ اور علامت تو علامت اگر علامت علامت ہی ہو اس سے مراد کیا ہوگی شریعت شریعت کی دلیل مراد ہوگی ٹھیک ہے کہ جس نے شریعت کے دلائل کو کیا کیا بلند کیا شریعت کے دلائل کو بلند کیا تو بات سمجھ میں آئی معلم معالم کی جمع ہے اس سے مراد کیا ہے اصول شریعت قرآن حدیث اور اجماع قیاس اور عالم اس کے تین معنی ہیں علامت کے پہاڑ کے اور جھنڈے کے پہاڑ ہو ترجمہ پہاڑ سے کریں گے تو مراد علماء ٹھیک اگر ترجمہ جھنڈے سے کریں گے تو مراد خود ذاتی طور پر علم اور اگر علامت سے کریں گے تو اس سے مراد شریعت کی دلیل وہ اظہارا شاہ شاعر شاعرہ کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں علامت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی علامت ہو ٹھیک ہے نا یعنی مثلا وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر علامت بن سکے مثلا مسلمانوں کا قربانی کرنا حج کرنا عید کی نماز اذان نماز دیگر چیزیں جتنے بھی ہیں یہ کیا ہیں شریعت کے شاعر کے ہیں اور علامات کے لاتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کرنے والے کون ہیں مسلمان ہیں اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے کی کیا ہیں علامات ہیں شاعر اشر احکام ہو میں نے بتا دیا احکام حکم کی جمع ہے جو ما یترتب و علیہ الصر ٹھیک ہے نا کہ جو اثر مرتب ہو اس کو کیا کہتے ہیں حکم کہتے ہیں وباث رسول و امبیا ان دو لفظ استعمال کیے ہیں رسول اور نبی دونوں کا فرق آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس شریعت ہو اور نبی کیا ہے عام ہے کہ جس کے پاس شریعت ہو یا نہ ہو رسول خاص نبی عام اس کے پاس ہو بھی سکتی ہے شریعت نہیں بھی ہو سکتی لیکن رسول وہی ہوگا کہ جس کے پاس کیا ہو کامل شریعت ہو سنا ہے کبھی رسول اور نبی کا فرق سلوات اللہ علیہ مجمعین الہ سبیل الحق حادین درست کی طرف کیا ہیں رہنمائی کرنے والے ہیں وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إِلَى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ وَأَخْلَفَهُمْ اس سے یعنی علماء کو کیا بنایا خلیفہ بنایا العلماء ورثة الانبیاء علماء جو حقیقی معنی میں علماء ہوں انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کا جو کام تھا وہ علماء کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا لوگوں کو بری بات بتا کر اس کی اصلاح کرنا کہ یہ برائی ہے اور اس کا متبادل یہ ہے ٹھیک ہے اللہ صبی اللہ کے حادن وخلاف کون سے علماء اللہ ثنا سنانی ہند دائ بتا دیا کہ جو انبیاء کے طریقوں اور عادات کی طرف بلانے والے ہوں ٹھیک ہے نا شر اور فتنے کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں تفرقہ بازی کی طرف دعوت دینے والے نہ ہوں یہ نہ ہو کہ ہر کوئی دعوت دے رہا ہو کہ بھائی ہم پارٹی بناتے ہیں آپ ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں ارے اللہ کے بندوں پہلے تھوڑے فرقوں میں پٹ گئے ہیں کیا پہلے والیوں کو توڑ کر کسی ایک جماعت کو بنا لو تو کون؟ انبیاء کی عادات اور طریقوں کی طرف بلانے والے ہوں اچھا آگے پھر یس لکون فیم عالم عان مسلح کا لشتیہاد جو انبیاء سے منقول نہ ہو اس میں اختیار کرتے ہیں کیا اختیار کرتے ہیں مسئلہ کلجہاد اجتہاد کا طریقہ اجتہاد کرتے ہیں کو دیکھتے ہیں امسلا کو دیکھتے ہیں اور پھر کیا ہے کسی چیز پر حکم لگا دیتے ہیں قیاس کر کے دینا منہو لیکن ساتھ ساتھ اس اجتہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت بھی طلب کرتے رہتے ہیں جس نے اجتہاد کیا منج تحدہ فلح اجران جس نے اجتہاد کیا درست اجتہاد ہو گئے اس کے لئے دو اجر ہیں لیکن منج تحادا فاخطا فله واحد اس کے لیے بھی ایک عجر ہے اس نے کوشش تو کی ہے جان بوجھ کے تو غلط نہیں کہا کوشش کی ہے اس کے پاس بھی دلائل ہیں اس نے کسی حکم کو اگر کوئی حکم کسی چیز پر لگایا ہے ٹھیک ہے نا جی تو لیکن ساتھ ساتھ مستشریین امنوفیز علی وہ ولی الارشاد وہ کیا ہیں مالک ہیں ہدایت کے وقت اوائل مطمبین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے استعمال کرنے والوں کو خاص توفیق دی سب سے پہلے جو لوگ ہیں یعنی استمباد کرنے والے یعنی آپ فقہ کے چاروں عائمہ کو لے لیں اس سے پہلے صحابہ اکرام یعنی جنہوں نے جو فقہ کے امان عبدالر عبد بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام خدر تاشہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ صحابیات بہرحال جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اوائل میں قائمہ عربہ بھی ضرور ہیں خدشہ اوائل المستمبتی نا بلکہ بالخصوص ہیں وت توفیق کہ ان کو خاص توفیق دی پہلے استعمال کرنے والوں کو یہاں تک کہ کیا توفیق دی کہ انہوں نے کیا کر لیا وضع و مسا من کل جلی ودعقی کہ انہوں نے ہر قسم کے مسائل کو کیا کر دیا وضع کر دیا لکھ دیا تحریر کر دیا اس کا حکم بیان کر دیا طلباء سن لیا وغیرہ وغیرہ اب یہاں سے سوال پیدا ہو گیا جناب الفرغانی اور صاحب دامت برکات و ملالیہ جب پہلو پہل استمباد کرنے والوں نے استمباد کیا اور تمام مسائل کو وضع کر دیا آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جلی بھی ہو گئے خفی بھی وضع ہو گئے تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ یہ ہدایہ لکھیں سوال ہے نا جب ہر قسم کے مسئلے وضع ہو گئے تو اپ کو کیا ضرورت پڑھی ہے کہ اپ ہدایہ لکھیں یا بیداۃ المبتدی یا پھر ماشاءاللہ سے وہ 70 سے 72 جلدے میں کفایۃ المنتہی لکھیں اس کا جواب دیتے ہیں غیر ان الحوادث متعاقبۃ الوقوع والنوازل یہ تی سلسلہ یہ ہے کہ یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ایدن نئے مسائل ایدن نئے مسائل اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بس وہ بات وہیں بند ہوگی تو ہر طرح کے مسائل اب ایسے مسائل بھی آ رہے ہیں کہ جن کا یعنی فقہ نے تذکرہ تک نہیں کیا اور ان کی مثالیں بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں اس کے لیے تدبر استعمال کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے مجھے ضرورت پڑی کہ کیوں آگے مشکلات ہی بتائی کہ خود مسائل استمباد کرنا بہت مشکل کام ہے جیسے وحشی جانوروں کا شکار کرنا تو اس طرح ہر کسی کا کام نہیں اسی طرح مسائل کا استمباد کرنا جو نئے مسائل ہیں وہ ہر کسی کا کام نہیں ہے ایک مشکل کام ہے تو اس لیے میں نے کچھ اصول آسان طریقے سے وضع کر لیے کہ ہر کوئی بھی اس سے استفادہ کر سکے اور اس کو یہ پتہ چل سکے کہ مسائل کا استمباد کیسے ہوتا ہے اور کیسے تفریح بٹھائی جاتی ہے جی غیر ان الحوادث انداقبۃ الوقوع والنوازل باوجود اس کے کہ کیا ہیں ان الحوادث اللہ اکبر ہے جی باوجود اس کے کہ ان الحوادث مطاقبۃ الوقوع کہ جو نئے نئے مسائل ہیں مسلسل پیدر پہ واقع ہو رہے ہیں والنوازل اور کیا ہو رہے ہیں یعنی اتر رہے ہیں ٹھیک ہے نا نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں یزی کو نتاق الموضوع ہے الشوارد بالاقتباس من الموارد اور نئے نئے مسائل کا استمبا آخر ستر جمع کریں اگر کہ نئے نئے مسائل کا استمباد یا استفادہ کرنا وحشی جانوروں کے شکار کی طرح مشکل ہو گیا ہے یزی کو مشکل ہو گیا ہے نتاق الموضوع ہے موضوع کا احاطہ کرنا کس طرح شوارے اقتناسواردے و اور وحشی جانوروں کا شکار کرنا بال سے من الموارد گھاٹی سے استفادہ کرنے کی طرح و اعتبار و اور اعتبار کیا ہوتا ہے مثالوں کا ہوتا ہے منسن عاطر رجال اور مثالوں کا اعتبار کرنا منسن عاطر الرجال کس کی کس سے ہے بڑے لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے نا صنا کاریگری بڑے لوگوں کا کام ہے مثالوں کا اعتبار کرنا اور بالوقوف الماخذ یحز علیہ بن اور ماخذ پر واقفیت پانا احکام کے ماخذ پر واقفیت پانا غوض و ایک مشکل ترین کام ہے جگر گردوں کا کام ہے جی تو مطلب سمجھ میں آ آپ سب کو یہاں تک تو گویا آپ یوں کہہ دیں کہ آج کے سبق میں حمد و صنع ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں درود و سلام بھی ہے اور اس کے بعد وجہ تعلیف بھی ہے ٹھیک ہے نا وجہ تعلیف بدایات المبتدی اور وجہ تالیف ہدایہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم عمل جان مال عمر میں برکت فرمائے مجھ سے حامی و ناصر ہوں و آخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے